بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 39 کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے فخر لو تھی اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی شروع کی تھی اور اس گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری تھا آج انشاءاللہ اللہ اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی بات شروع کرنے سے پہلے آج کی بات شروع کرنے سے پہلے لیٹس گو بیک اینڈ لوک ایٹ وٹ وی ڈ لاسٹ ٹائم ایک ذرا تھوڑا سا ری کیپ پچھلے لیکچر کا پچھلے لیکچر میں جو چند چیزیں جو نوٹ وردی چیزیں ہیں جن کو نوٹ کرنا اہم ہے جن کو یاد رکھنا اہم ہے وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے حوالے سے ٹیسٹنگ کی افیکٹونیس بڑھانے کے حوالے سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انالس کرتے ہوئے اکولنس کلاسز کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی کرنا ایکلنس کلاسز کو آئیڈینٹیفائی آپ کر لیں گے تو آپ کی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ زیادہ ایفیکٹیو ہوگی کس طریقے سے ایفیکٹیو ہوگی یو وڈ ہیو بیٹر کوریج وتھ لیسر نمبر آف ٹیسٹ کیسز یہ بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ سافٹ ویئر کو ایگزوسٹلی ٹیسٹ کرنا ناممکن ہے یو کین ناٹ ٹیسٹ دس سافٹ ویئر کمپلیٹلی بیکاز دیر آر سمپلی ٹو مینی ڈفرنٹ کامبینیشن اتنا بڑا اس کی ڈومین اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس کی ساری ہر طرح کی انپٹ ساری ان پٹ کے سیٹ میں سے ہر ان پٹ کو دینا از امپاسبل تو ہمیں ایکس کلاسز بنانے کی ضرورت پڑے گی تاکہ ہم تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کر سکیں ہر کلاس کو کچھ چند ٹیسٹ کیسز کے ساتھ ایک یا دو یا شاید کبھی تھوڑا سا زیادہ زیادہ لیکن بعض اوقات ایک ہی کافی ہوتا ہے تو ایکولنس کلاسز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ افیکٹولی بہتر ٹیسٹ کر سکیں اور ایکولنس کلاسز کیسے آپ بہتر ایکولنس کلاسز بنا سکتے ہیں اس کے لیے جو چند گائیڈ لائنز جو جن کا ہم نے پچھلی بار تذکرہ کیا تھا وہ بڑی سیمپل سی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ارگنائز کرنے کی ضرورت ہے ان کلاسز کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ ایکسپلور کریں اس کو بناتے چلے جائیں جس طریقے سے پچھلی بار ہم نے ایگزامپل میں دیکھا تھا کہ پہلے ہم نے ایک گروپ آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ والے ٹیسٹ کیسز جہاں پر جواب آپ کو ٹرو ملے گا اور وہ والے ٹیسٹ کیسز جہاں پر آپ کو جواب فالس ملے گا اور پھر ان ٹیسٹ کیسز میں فردر کلاسیفیکیشن دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کلاسیفیکیشن کے حوالے سے ان کی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے حوالے سے کہ ہم نے وہ گروپ آف کلاسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جس میں نارمل کورس جس کو ہم کہتے ہیں کہ نارملی جس طریقے سے سافٹ ویئر چلے گا اور جو بھی اس کا بیہیویئر ہوگا اینڈ دین جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان باؤنڈری کنڈیشنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جہاں پر ایکسیپشنل کیسز ہیں جہاں پر یہ بریک کر رہا ہے نارمل کورس سے اور اس کو ایکسیپشنلی ایف کنڈیشن کے ذریعے یا اور طریقے سے آپ ایک اسپیشل کیس کے طور پہ اس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں وہ باؤنڈری ویلیو انالسز کو کرنے کی ضرورت ہوگی وہ آپ کی کچھ کلاسز بنے گی اور اس کے بعد آپ کو جو آخری چیز جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان ویلڈ ان پٹ کے لیے بھی آپ کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے ان ویلڈ عام طور پر گوئس کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے گی ان ویلڈ ان پٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے کم آئے گی سو so بیسکلی اگر آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھی ایکولنس کلاسز آپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ ایکولنس کلاسز جو ہیں اس کے بعد ایک بار جو بن جائیں تو پھر ٹیسٹ کیسز بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے بڑی آسانی سے ان ایکولنس کلاسز کے اگینسٹ آپ بنا سکتے ہیں یو کین ہیڈ ریزلٹ اور یہ بڑا ایک سمپل سا سٹیپ ہو جاتا ہے اصل امپورٹنٹ مشکل کام جو ہے وہ ان ایکولنس کلاسز کی آئیڈینٹیفکیشن ہی ہے ان ایکولنس کلاسز کی آئیڈینٹیفکیشن میں ایک چیز جو ہم نے پچھلی بار جس کا تذکرہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس چیز کے باوجود سبجیکٹو انالیسز تو ہم کسی قسم کی کوئی گارنٹی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہم نے کتنی اس کی کوریج دے دی اس کوریج کے لیے جو دوسرا جو ٹائپ آف ٹیسٹنگ جو استعمال کی جا سکتی ہے دیٹ از کالڈ اسٹرکچرل ٹیسٹنگ یہ جو اسٹرکچرل ٹیسٹنگ ہے یہ ہمیں کس چیز میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے بیسکلی پچھلی بار ہم نے سافٹ ویئر کے ڈیفیکٹ کی نیچر کے بارے میں ذرا بات کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ ایکسپیرئنس سے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ یہ سافٹ ویئر کے جو ڈیفیکٹس ہیں یہ جو بگس جو, بگ جو ہوتے ہیں یہ کونوں خدروں میں چھپے ہوتے ہیں اور کونوں خدروں میں ان کی ایک بڑی تعداد آپ کو یہ ملے گی اکثر سافٹ ویئر ان سٹرکچرل بریک پوائنٹس پہ آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر آپ کو باؤنڈریز آپ کی کسی سٹرکچرز کی ہیں بالکل اسی طریقے سے پچھلی بار میں نے انالجی دی تھی کہ اگر کسی کمرے میں جب آپ دیکھیں تو جہاں پر دو دیواریں ملتی ہوں جو کونا بنتا ہو وہاں پر آپ کو عام طور پہ مٹی زیادہ ملے گی بنسبت اس کے کہ باقی جو کمرہ جو آپ کو ہوگا تو وہ کونے میں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں جہاں پر جو چیزیں جو مل رہی ہوں جوائنٹس بن رہے ہوں کونے بن رہے ہوں وہاں پر ہی چیز کو ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہی سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی یہی بات یہی انالوجی آپ کے ذہن میں رہے تو یہ جو اسٹرکچرل ٹیسٹنگ جو ہے یہ ہمیں وہ کونے خدرے آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتی ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹرکچر میں اس سافٹ ویئر میں کونے کدھر ہیں جوائنٹس کے ہیں کہاں پر چیزیں بریک ہو سکتی ہیں کہاں پر ہمیں زیادہ چانسز ہیں کوئی ڈیفیکٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے ملنے کے اس حوالے سے اسٹرکچرل ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ آپ کا جو اسٹرکچر جو ہے سافٹ ویئر کا اس کو کیسے ڈرا کیا جائے کیسے اس کو پرزینٹ کیا جائے اسٹرکچر کو پرزینٹ کرنے کے لیے جو ٹول یا جو ٹیکنیک جو یوز ہوتی ہے اس کو ہم فلوگراف کا نام دیتے ہیں فلوگراف میں بیسکلی دیر آر فور ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹرکچر دیٹ وی ول ڈرا ایک آپ کا سیکوینس جس میں ایک نوڈ سے دوسرے نوٹ پہ آپ کا کنٹرول جا رہا ہو بیسکلی سیکوینس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی پچاس سٹیٹمنٹس ایسی ہیں دس سٹیٹمنٹس ایسی ہیں یا جتنی مرضی سٹیٹمنٹس ایسی ہیں جس میں کنٹرول بریک نہیں ہو رہا کنٹرول ڈیفرنٹ پیتس آپ کے نہیں بن رہے ڈیفرنٹ ڈیسیز پوائنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں تو وہ سارے کے سارے اسٹیٹمنٹس وہ ایک نوڈ میں ہم لمپ کر دیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک نوڈ جو ہے یہ ایک سیکوینشل ایکٹیویٹی کو یہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے تو ایک سیکوینس ہے فروم ون نوڈ ٹو دی ادر ایک سیکوینس میں جا رہے ہیں پھر ہمارے پاس کی دو قسمیں تھیں سوئچ اسٹیٹمنٹ یا کیس اسٹیٹمنٹ کے case میں وی ہے ایک جہاں پر وہ کنڈیشن ٹرو ہے دوسرا جہاں پر وہ کنڈیشن فالس ہے اور سوئچ کے کیس میں وین وی ہیو نمبر آف کیسز تو وہ نمبر آف پیت ہمارے پاس وہ بن جاتے ہیں اور تیسری ہمارے پاس لوپ تھی لوپ کے کیس میں وائل کے کیس میں کیا ہے کہ آپ کا کنٹرول کتنی بار جہاں جب تک وہ لوپ کا کنڈیشن جو ہے فیل نہیں ہوتی وہ اس میں اٹریٹ کرتا رہے گا تو اینڈ پہ جا کے آپ واپس پہلے اس پہ واپس آ جائیں گے اور پھر جب وہ کنڈیشن فیل ہو جائے گی تو دین یو ول گیٹ آؤٹ آف دیٹ لوپ اور اس سے باہر نکل جائیں گے تو یہ بیسکلی چار سٹرکچرز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے کسی بھی پروگرام کا فلو گراف بناتے ہیں اس فلوگراف میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرام ون فنکشن ٹو دی ادر فنکشن جو کال ہوتی ہے ہم دوسرے فنکشن کو وہاں پر نہیں دکھاتے ہم صرف اس کو ایک اسٹیپ کے طور پہ ایک سیکوینس کے طور پہ ہم ٹریٹ کرتے ہیں اور ہمارا انالیس صرف اس ایک فنکشن یا اس اسٹرکچر تک محدود ہوگا اسٹرکچر اسٹرکچر چارج فلوگراف جو ہمارے پاس جو ہے اس سے ہمیں اسٹرکچرل ٹیسٹنگ میں بڑی مدد ملتی ہے تو اب ہم آج جس چیز کو دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم ان فلوگرافس کو سٹرکچرل یا وائٹ باکس ٹیسٹنگ میں کس طریقے سے ہم استعمال کریں یہ جو سٹرکچرز جو ہیں یہ ہم نے پیچھے جو ہم نے ذکر کیا کہ چار ڈفرینٹ طرح کے ہمارے پاس نوٹس یا ان کی مختلف چیزیں اور کنٹرول کے ہمارے پاس ہیں ایک سیکونس اف سٹیٹمنٹ کے سٹیٹمنٹ اور وائل لوپ تو جب ہم اس طرح کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے تین ڈفرنٹ طرح کی چیزیں آتی ہیں جس کو ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے یا جس کو ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے یا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ تین چیزیں کون سی ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے ہمارا پروگرام جو ہے ہر اس پروگرام میں وی ہیو اے نمبر آف اسٹیٹمنٹس نمبر آف اسٹیٹمنٹس کیا ہیں نمبر آف اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ ون اسٹیٹمنٹ ٹو اے ٹو بی equal دین بیول پلس ڈی اس طرح کی پہلا جو ہمارا کوریج کا میجر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جو ٹیسٹ لکھ رہے ہیں جو ہم جو ٹیسٹ کر رہے ہیں ان ٹیسٹ سے کیا یہ پورا پروگرام جو ہے یہ ایگزیکٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایک بار ہر اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹ ہو گئی ہے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی تو نہیں رہ گئی جو ایگزیکیوٹ ہونے سے باقی رہ گئی ہو اور ہم نے ایسا ٹیسٹ نہ لکھا ہو جو اس سٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرے گا بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پروگرام کو کمپلیٹلی ہم نے چلا کے دیکھ لیا اس کی تمام اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کر لیا اور کم از کم ایک لیول کی ہمیں سیٹسفیکشن ہو گئی ایک لیول کی کوریج ہمیں مل گئی کہ یہ جو ٹیسٹ کیسز جو ہم نے ڈیزائن کیے تھے انہوں نے تمام اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکٹ کر لیا پورا پروگرام چل گیا The second سیکنڈ ٹائپ آف کوریج دیٹ وی ول لک فور اس برانچ کوریج برانچ کوریج کیا ہے برانچ کوریج یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مختلف statements ہیں وہاں پر if condition ہے کیس کی condition ہے یا کہیں اور ایسی جگہ جہاں پر آپ ایک جگہ سے decision points آپ کے بن رہے ہیں برانچز نکل رہے ہیں ان برانچ کوریجز کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے ٹیسٹ کیسز ایسے لکھ لیئے ہیں جو مختلف برانچ کی کنڈیشنس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں دونوں کنڈیشن کو اگر اف کی سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کا ایف کے کیس میں جہاں پر کنٹرول جائے گا اور جہاں پر کنٹرول ایلس کے کیس میں جائے گا کیا آپ نے ان دونوں کو آپ نے ٹیسٹ کر لیا ہے اس سلسلے میں بھی سو so بیسیکلی یہ جو ڈسیزن پوائنٹس جو ہیں یہ کیا چیز ہے یہ آپ کے لاجک کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیسی آپ کا کنٹرول فلو کر رہا ہے کیسی آپ نے پورا آپ کا ایلگم کیسے لکھا ہوا ہے تو کیا ہم نے وہ سارے ڈیسیجن پوائنٹس جو ہم نے بنائے تھے ان پورے ڈیسیزن پوائنٹس کو اس طریقے سے ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے کہ کیوں ہم نے یہ ڈیسیزن کیا کہ کنٹرول ادھر سے ادھر جا سکتا ہے یا کیوں ہم نے یہ ڈیسیزن کیا کہ کنٹرول ادھر ادھر سے ادھر جا سکتا ہے all those branches have been tested or not اور ناٹ اور بیسکلی دیکنڈ لیول آف کوریج اور تیسرا لیول آف کوریج جو ایک کمپریہ لیول آف کوریج کہلاتا ہے دیٹ از کالڈ پاتھ کوریج پاس کوریج کیا چیز ہے پاس کوریج اس چیز کا نام ہے from ان پٹ ٹو پٹ جو بھی آپ کو یونیک طریقہ ملے ان سے آؤٹ پٹ جانے کا دیٹ از کالڈ اے پیتھ تو کیا ہم پورے پیت جو سافٹ ویئر ان پٹ سے لے کے آؤٹ پٹ تک جتنے بھی ڈفرینٹ پیتھ ہیں اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ دیس پیتھ دس از اٹلی مور ڈیفیکلٹ کانسپٹ دین دی برانچ کوریج اینڈ اسٹیٹمنٹ کوریج We will talk about these paths. سو so, کیا یہ تمام جو different paths ہیں input سے لے کے آؤٹ تک کیا ہم نے ان تمام ڈفرنٹ پیتس کو ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے اور اگر ہم ان آل ڈفرینٹ پیتس کو ٹیسٹ کر لیں تو دیٹ مینس کہ ہماری پروگرام کی coverage کمپلیٹ ہے فرام اے اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو سو یہ تین بیسک ایلیمنٹس ہیں تین بیسک کمپونیٹس ہیں اسٹیٹمنٹ coverage, برانچ کوریج اینڈ ان تین چیزوں کو ذرا دیکھتے ہیں ذرا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے, سے اس میں اسٹیٹمنٹ کوریج کا کیا مطلب ہے پات کوریج کا کیا مطلب ہے اور پانچ کوریج کا کیا مطلب ہے تو ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پروگرام سیگمنٹ ہے جس میں تین اسٹیٹمنٹ ہے پہلی اسٹیٹمنٹ ایف اے از ٹو بی اس کے بعد ان دکول ٹو بی اور پھر اسٹیٹمنٹ کے بعد جو تیسری اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ہم اے کو انکریمنٹ کر رہے ہیں اے پلس پلس. So یہ, یہ تین اسٹیٹمنٹس ہیں ان تین اسٹیٹمنٹس کا اگر میں یہ فلو گراف بناؤں تو یہ فلو گراف کچھ اس طریقے سے بنے گا کہ فروم اسٹیٹمنٹ نمبر ون آئی کین گو ٹو اسٹیٹمنٹ نمبر ٹو اور اسٹیٹمنٹ نمبر تھری اینڈ فروم اسٹیٹمنٹ نمبر ٹو آئی گو ٹو اسٹیٹمنٹ نمبر تھری سو یہ بیسکلی تین نوڈ کا میرا گراف بنا بڑا سمپل سا گراف اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی ایل پارٹ نہیں ہے اس وجہ سے میں 1 سے 3 پہ ڈائریکٹلی جا رہا ہوں اب ذرا اسٹیٹمنٹ کوریج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ایک میں کچھ میں لکھنا چاہتا ہوں جس میں میں یہ گارنٹی کر سکوں کہ میں نے اس پروگرام سیگمنٹ کی جتنی اسٹیٹمنٹ کی وہ تمام کی تمام میں نے ایگزیکیوٹ کر لی ہیں تو میری اسٹیٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کوریج کمپلیٹ ہو گئی ہے ان درٹیکولر کیس آل آئی نیڈ از ون ٹیسٹ کیس ٹو کور all three statements. اور وہ ٹیسٹ کیس کیا ہے فار ایگزامپل گیو ٹو ویلوز to one یہ میرے ویلوز ہیں جب یہ ویلوز اس کو ملیں گی تو سنس دس اسٹیٹمنٹ اے بی دس true تو جب یہ ٹرو کے کیس ہوگا تو یہ statement number ٹو statement number ٹو execute ہوگی پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹ نمبر 3 ایگزیکیوٹ ہو گئی تو ایک ٹیسٹ کیس جس میں میں نے اے کی ویلیو 1 دی اور بی کی ویلیو 1 دی اس کے نتیجے میں میرے تینوں سٹیٹమెంట్س میری جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو گئی تو میری سٹیٹمنٹ کوریج اس پروگرام سیگمنٹ کی کمپلیٹ ہو گئی صرف ایک ٹیسٹ کیس سے اب ذرا دوسرا دیکھتے ہیں کیس جس میں برانچ کوریج کی میں بات کرتا ہوں برانچ کوریج کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان تمام برانچز کی ہم بات کریں گے جو مختلف ڈسیزن پوائنٹس پہ ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ان برانچز کو الگ الگ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا وہ ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ہمارے پاس پیتھ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں تو یہ ہمارا ڈیسیجن پوائنٹ جو ہے وہ ہے سٹیٹمنٹ نمبر ون پہ ونس اگین وی لک ایٹ دس فلوگراف سٹیٹمنٹ نمبر ون پہ جب ہمارا ڈسیجن پوائنٹ ہے تو یہاں پر ہمارے پاس دو ڈفرنٹ برانچیز ہیں فرام ون ٹو ٹو اینڈ فرام ون ٹو تھری تو ان دو برانچز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ ٹیسٹ کیسز کا ہونا ضروری ہے یہ دو ٹیسٹ کیسز کیا ہو سکتے ہیں ایک وہ پہلے والا وہی ٹیسٹ کیس اے ایکل ٹو 1 اینڈ بی اکول ٹو 1. ان دیٹ کیس وی ول گو فرام 1 ٹو 2 اینڈ دین فرام 2 ٹو 3. اور دوسرا ٹیسٹ کیس وی کین ہیو ٹو اے اینڈ بی ود ڈفرنٹ ویلوز اے بیول کیس یہ اسٹیٹمنٹ نمبر ون اس کا ریزلٹ فالس آئے گا جب اس کا ریزلٹ فالس آئے گا تو بیسکلی سی کے وی ہیو ٹیسٹ دی سیکنڈ برانچ اور اس طریقے سے یہ دو ٹیسٹ کیسز کے ساتھ ہماری برانچ کوریج کمپلیٹ ہو گئی اسی پروگرام سیگمنٹ کو چھوٹے سے کو دیکھتے ہوئے جب ہم اس کی پید کوریج کی بات کرتے ہیں فرام ان پٹ ٹو آؤٹ پٹ اور اگر ہم کہیں کہ ان پٹ اسٹیٹمنٹ نمبر پہ ہے اور آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ نمبر پہ ہے تو یہ جو ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹس میں پیتس اور برانچز میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جو ہمارے پاس دو پیتھس ہیں فرام ون ٹو ٹو ٹو تھری اور دوسرا پیت فرام ون ٹو تھری ہے تو یہ دو مختلف پیتس ہیں ان دو مختلف پیتس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں وہی ٹیسٹ کیسز کافی ہوں گے جو ہم نے برانچ کوریج کے لیے جو ہم نے ضروری سمجھے تھے اور اس طریقے سے یہ جو ہمارے دو ٹیسٹ کیسز سے ہم نے اس کی پیتھ کوریج بھی اس پرٹیکولر پروگرام سیگمنٹ کی ہم نے کر لی سو so, اس چھوٹی سی ایگزامپل سے آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ اسٹیٹمنٹ کوریج برانچ کوریج اور پیتھ کوریج کیا چیز ہیں یہ چیز امپورٹینٹ ہے آپ کو یاد رکھنی اور سمجھنی کہ بعض اوقات جو آپ کی برانچ کوریج ہے جو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ کوریج ہے وہی آپ کی برانچ کوریج ہو اور وہی آپ کی پیتھ کوریج ہو یہ کون سی ایگزامپلس ہیں یہ اگر آپ کا ایک بیسکلی بالکل سیکوینشل ہوگا تو میں جو آپ کی اسٹیٹمنٹ کوریج ہوگی وہی آپ برانچ کوریج ہوگی there are no other صرف ایک ہی برانچ ہے اور وہی آپ کی پیتھ کوریج ہوگی اور اگر let's say کہ اسی اگزامپل میں میں اس کو ایلس پارٹ اگر ڈال دیتا تو میرے پاس ون سے دو مختلف برانچز نکل رہی ہوتی ہیں ایک ٹو کی طرف اور ایک تھری کی طرف اور دونوں پھر آگے کنورج ہو رہی ہیں نمبر چار پہ جو اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ ہے تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس کیا ہوتا کہ میری جو ایک اسٹیٹمنٹ ایک ٹیسٹ کیس سے دو مختلف برانچز میری ٹیسٹ نہیں ہو سکتی بیکاز دیر آر ڈیفرنٹ ان those branches جو میوچلی ایکسکلوس برانچز ہیں یہ پہلے کیس میں یہ برانچز میوچلی ایکسکلوسو نہیں تھی بیکاز دیر واز نو else part تو جب میوچلی ایکسکلوسو برانچز ہوں گی تو میری جو اسٹیٹمنٹ کوریج جو ہوگی وہی میری برانچ کوریج بن جائے گی سو so یہ ذرا تھوڑی سی چھوٹا سا نکتا تھا جو آپ کو بتانا ضروری سمجھتا تھا بہرحال ایک چیز جس کی ہم یہاں پر وضاحت نہیں کر پائے اور جو ایکسپلین نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین برانچ کوریج اینڈ کوریج یہ جو پیتھ کوریج جو ہے یہ ایکچولی جب لوپس ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ان لوپس کے نتیجے میں ڈفرینٹ پیتھ سامنے آتے ہیں پیتھ کوریج کومپورٹینٹ سیگنیفکینٹ کانسپٹ مختلف کر سکتے ہیں دوسری بار جب آپ لوپ چلائیں گے تو دوسرا سیٹ آفٹ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ آپ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے مختلف بار جب آپ لوپ چلائیں گے تو ڈفرنٹ سیٹس آف اسٹیٹمنٹیکٹ کرنے سے جو ٹوٹل نمبر آف اسٹیٹمنٹس سیکوینس اسٹیٹمنٹ جو ان پٹ سے لے کے آؤٹ پٹ تک جو بنتی ہے وہ لوپس کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے اور یہی مختلف پیت کو جنم دیتی ہے میں اگزامپل دکھاتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی فور لوپ ہے چھوٹی سی وائل لوپ ہے لوپ ہے جس میں یہ اس طریقے سے پہلے تو ہم اس کا اسٹرکچر دیکھیں گے پھر ہم ذرا اس کے پیتھ دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پیتھ کوریج میں وٹ آر دیشوز اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ ایک چھوٹی سی فارلوپ ہے جس میں آپ کی i کی ویلیو فروم 0 ٹو n-1 ہوگی انکریمنٹ جب i کی ویلیو n تک پہنچ جائے گی اس وقت یہ فارلوپ ختم ہو جائے گی فارلوپ کے اندر تو کنڈیشن از ٹرو آپ یہ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ یا سیکنڈ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ آپ ایگزیکیوٹ کریں گے اف دس کنڈیشن از فالس یو وڈ گو ٹو دیٹ ایل پارٹ اور یہ تھرڈ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کریں گے اس کے بعد یہ ایف کنڈیشن سے باہر آ کے دیر از تو یہ فورتھ سیٹ آف اسٹیٹمنٹیکٹ کریں گے فورتھ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ دس از اینڈ آف فور لوپ تو یہاں سے کنٹرول goes back to دس اسٹارٹ آف فور لوپ تو یہاں سے فور سے ون پہ آپ چلے گئے اور جب یہ فور لوپ ختم ہو گئی تو پھر آپ اس کو 5 پہ آپ اس کو لے آئیں گے تو کنٹرول کو سو so بیسکلی یہ ایک بڑا سمپل سا اسٹرکچر جو ہے جس میں ایک فور لوپ اور ایک اس میں ایف کنڈیشن اب اس چیز کو ذرا انالائز کرتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈفرنٹ پیتس کون کون سے بنتے ہیں ذرا پیتس اگر میرے پاس n کی ویلو 0 ہو تو اونلی پیتھ آئی وڈ ہیو ایز فرام 1 ٹو 5 بیک یہ لوپ کے اندر جائے گا ہی نہیں اور پھر آپ کی وہ کنڈیشنل پیت جو ہے برانچ جو ہے وہ آپ کی اس میں ایکسرسائز ہوگی نہیں اگر n کی ویلیو 1 ہو تو یہ لوپ میں جو اندر چلا جائے گا اندر جانے میں فرم ون ٹو ٹو ٹو فور ٹو ون ٹو فائیو ایک بار لوپ چلی ون پہ واپس آیا تو پھر اس کے بعد کنٹرول فائیو پہ چلا گیا اور دوسرا پیتھ جو پوسبل ہے وہ یہ ہے فرم ون ٹو 3 ٹو فور And then back to ویلو اب صرف ایک ہی تھی تو دوسری بار لوپ کے اندر نہیں جائے گا ٹو so ہو تو پھر دیکھتے ہیں کتنے پیتھ بنتے ہیں The first path could be, پہلی اٹریشن میں from 1 to 2 to 4 then back to ون اس کے بعد دوسری ایٹریشن شروع ہوئی ون سے 2 پھر 4 And then back to دوسریشن ختم ہو گئی 4 پہلا and ہمارے دوسرا پاسبل پیتھس میں کیا ہے وہ پیتھ اس میں ہے from 1 to 2 to 4 to 1 اب اس کیس میں we can ٹیک the second برانچ یا دوسری سائڈ برانچ اس کی if statement کی جو else سال اارٹ ہے In that case, from one to 5 to back اندر نہیں جائیں گے تو یہاں سے فائیو پہ سو so, دوسرا جو ہمارے پاس پیت بنا ون ٹو فور ون تھری فور ون فائیو اور اس میں کون سے پیت پوسبل ہیں okay, let's look at it. پہلے کیس میں ہم نے جو لیفٹ والی برانچ تھی جس میں, if میں جو کنڈیشن ٹرو تھی وہ والا ہم نے پہلے کیا. اب ہو سکتا ہے کہ جب پہلی بار ہم اس میں لوپ میں انٹر ہوں تو وہ ایل والا پارٹ ہم لیں انٹ کیس دیٹ ول وی ول ہیو فرام ان پٹ ٹو آؤٹ پٹ دیٹ از فرام 1 ٹو 5 دیٹ ول بی ون 1, 5 تو پہلے کیس میں پہلی اٹریشن میں ہم نے رائٹ right سائڈ والی برانچ لی اور دوسری ایٹریشن میں ہم نے لیفٹ سائڈ والی برانچ لی اور اسی طریقے سے اگر دونوں میں ہم رائٹ right سائڈ والی برانچ لیں تو ہمارا جو, path جو ہے وہ اس طریقے سے بنے گا 1, 3, 4 1, 3, 4, 1 اینڈ 5 سو بیسکلی یہ دو اٹریشن میں یہ ہمارے پاس یہ چار مختلف پیتھ بن گئے تو اگر میں ان کی ٹوٹل نمبر آف پیتس کو اگر میں دیکھوں جو میرے اس پاس ہیں جبکہ n کی ویلیو دو سے زیادہ نہ ہو تو ان درٹیکولر کیس میرے پاس اگر n کی ویلو زیرو ہے تو ایک پیتھ n کی ویلیو 1 ہے تو دو پیتھ n کی ویلیو دو ہے تو چار پیتھ بیسکلی اگر آپ اس چیز کو ذرا غور کریں تو کیونکہ اس میں ہر بار لوپ کے اندر آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں تو اگر آپ اس کو ن بار اٹریٹ کریں گے اس میں تو ٹوٹل نمبر آف پیٹس possible پیٹس that you have is 2 to power n اور 2 to power n یہ کتنا بڑا نمبر ہے اگر ہماری n کی ویلیو 20 ہو صرف 20 بار اس کو اٹریٹ کرنا ہو تو ٹوٹل نمبر آف پیٹس ایک ملین سے زیادہ بنیں گے دس is a number bigger than 1 ملین دس لاکھ سے زیادہ ڈیفرنٹ پیٹھ ہیں جبکہ n کی ویلیو صرف بیس ہے اور بیچ میں صرف ایک برانچ ہے بہت چھوٹی سی یہ لوپ ہے تو اس سے آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈفرینٹ a very پاسبل پروگرام سو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے سمپل سے پروگرام میں تھوڑی سی اٹریشنز کے ساتھ فار value of n equal to 20 اونلی یو ہیو اے لارج نمبر آف پیچ اور یہ جو ہی این کی ویلو اگر 30 ہو جائے س یہ کتنے آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف پیتس بنے گے ٹو ٹو پاور تھرٹی از ہاؤ مچ از گریٹر دین ون ٹریلین سوری ون بلین ایک جو آپ کی لوپ ہے اس میں صرف آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور جب آپ تیس بار اس لوپ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ایک بلین آپ کو یہ ڈفرینٹ پیت آپ کو یہ چیز دے گی تو دس بیکمس ویری ایک بہت زیادہ یہ کمپلیکس پرابلم کی صورت میں سامنے آتی ہے آبیسلی یو کین ناٹ ہیو ٹیسٹ کیسز ٹو ٹیسٹ تو یہ چیز ہمارے لیے ممکن نہیں ہے سو so, ہم کیا کریں بعض کا لوپ کو ایک دو بار ہم ٹیسٹ کر لیں ایک دو بار ٹیسٹ کرنے سے اے, یعنی کہ ہمارا کانفیڈینس لیول اس میں انکریز ہو جائے گا تو کیا ہم مختلف لوپس کو ایک دو بار بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ میں ایک اور آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں ان دس پرٹیکولر کیس دس از اے ہیپاتھیٹیکل کائنڈ آف پروگرام سیگمنٹ جس میں صرف میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا فلوگراف ہی دکھاؤں گا میں آپ کو پروگرام سیگمنٹ نہیں دکھاؤں گا میں اس کو انالائز بھی نہیں کروں گا لیکن صرف اس پروگرام اس فلوگراف کو دیکھیے اور پھر میں تھوڑی سی اس پہ گفتگو کروں گا یہ جو ہے یہ ایک بڑا سمپل سا فلو گراف ہے فلوگراف میں آپ کو شاید نظر آ رہا ہو کہ بیسکلی دیر آر ٹو لوپس ایک کے اندر دوسری loops ہیں اور یہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو ایروز دے گو بیک ٹو سم پرس نوٹس دے سیگنیفائی دوز لوپس اندر والی لوپ میں دیر آر بیسکلی ٹو ایف اسٹیٹمنٹس ون آفٹر دی ادر یہ دو آپ کو سیٹ آف برانچیز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور دوسری جو لوپ ہے جب اس سے آپ ایگزٹ کرتے ہیں دین اگین دیر از اے برانچ اور اس کے بعد یہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے یہ سیگمنٹ ختم ہو جاتا ہے سو so بیسکلی یہ سیگمنٹ ہے جس میں دو لوپس ہیں نیسٹڈ لوپس ان نیسٹڈ لوپ میں اندر والی لوپ کے اندر دو برانچ ہیں اور پھر ایک برانچ باہر ہے I will not go into the analysis of آف دس تھنگ بٹ آل آئی کین لوپ اور باہر والی لوپ دونوں کوئی بھی دو بار سے زیادہ نہیں چلے گی تو کین یو گیس ہاؤ مینی ڈفرنٹ پیپس کین آئی ہیو دس سمپل فلوگر ذرا اس پہ غور کریں سو so, اس پروگرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا اس میں دس ڈفرنٹ پیچ ہیں وتھ دیٹ کنڈیشن کہ کوئی لوپ یہ اندر والی اور باہر والی دونوں میں سے کوئی بھی دو بار سے زیادہ نہیں چلتی تو کتنے پیچ ہیں دس بیس پچاس سو آپ کا کیا خیال ہے ذرا سوچ سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں ذرا اس کے بارے میں اس کو دیکھیں بظاہر یہ بڑا سمپل سا پروگرام لگتا ہے بڑا سمپل سا یہ سیگمنٹ لگتا ہے کچھ اس میں مشکل نہیں لگتی صرف دو لوپس ہیں اور تین اف اسٹیٹمنٹس ہیں انفارچونیٹلی اگر آپ اس کو غور سے آپ اس کو انال کریں کاغذ پینسل کے ساتھ ذرا بیٹھ کے کافی ڈیٹیل میں اس کو کا گڈ ایکسرسائز آپ کی ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے حوالے سے بھی اگر آپ کو موقع ملے تو کوشش کیجیے گا اس کو کرنے کا اس چھوٹے سے سیمپل پروگرام میں جس میں صرف دو لوپس ہیں نیسٹڈ لوپس اور تین اف اسٹیٹمنٹس ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی لوپ دو بار سے زیادہ نہیں چلے گی اس میں اٹھارہ سو باون ڈفرینٹ پیتس ہیں ایٹین ہنڈریڈ ففٹی ٹو ڈیفرنٹ پیتس فار دس ویری سمپل اسٹیٹ فارورڈ پروگرام ناٹ اے ویری کمپلیکس کائنڈ اف پروگرام اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈفرینٹ پیتس پاسبل ہو جاتے ہیں جب لوپس بیچ میں کسی پروگرام میں آ جاتی ہیں تو اس سے آپ نے دیکھا کہ جب جس پروگرام میں لوپس آ جائیں اور چاہے ہم ان لوپس کو تھوڑا سا کنٹرول بھی کر لیں کہ بہت زیادہ بار یہ لوپس نہیں چلیں گی اور بیچ میں کچھ تھوڑی سی کنڈیشنل قسم کی اسٹیٹمنٹس ہوں تو بڑا جلدی ایکسپونینشلی نمبر آف پیتھس گرو کر جاتے ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کمپلیٹ پیتھ کوریج ایون لمیٹڈ پیتھ کوریج از ناٹ پاسبل ہم دو تین اٹریشن تک بھی اس کو کر کے ہم اس کو اتنے ٹیسٹ کیسز ہم نہیں کر سکتے اگر اس چھوٹے سے اس پروگرام کو اگر میں ٹیسٹ کرتے وقت جس طریقے سے میں نے کہا کہ دو اس میں لوپس ہیں اور تین اس میں کنڈیشن ہیں اور صرف میں لوپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ یہ اس میں دو سے زیادہ کوئی ایک لوپ نہیں چلے گی ایک بار میں تو اس کا مطلب ہے کہ اندر والی لوپ جو ہے میکسیمم چار بار چل سکتی ہے کیونکہ باہر والی لوپ اگر دو بار چلے گی اور ہر اٹریشن میں اندر والی لوپ اگر دو بار چلے گی تو اندر والی لوپ میکسیمم جو اندر والا جو کوٹ سیگمنٹ ہے چار بار ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے اگر اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مجھے اٹھارہ سو باون ٹیسٹ کیسز ایگزیکیوٹ کرنے پڑیں تو شاید مجھے مہینہ لگ جائے گا صرف اس چھوٹے سے کوٹ سیگمنٹ کو ٹیسٹ کرتے وقت آبویسلی میرے پاس اتنا ٹائم اور اتنے ریسورسز نہیں ہوں گے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے ٹیسٹ کر سکوں اور پھر ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر سمجھنی وہ یہ ہے کہ ان اٹھارہ سو باون ٹیسٹ کیسز کے باوجود آئی وڈ سٹل ناٹ بی گارنٹیڈ کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے ٹیسٹ کر لیا ہے دیر آر انفارچونیٹلی کائنڈ آف کیسز کے بعض کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص سیکوینس میں یہ چیز چلے کہ باہر والی لوپ دو بار چلے اور اندر والی لوپ تین بار چلے اونلی دین وی ول ہیو پرابلم جو اگر دونوں لوپ دو دو بار چل رہی ہوں تو آپ کو problem یہ سامنے نظر نہیں آئے گا یعنی کہ بار والے لوپ ایک بار چلے, اندر والی دو بار چلے پھر میں اندر والی لوب دو بار جنریشن یہ آپ کو پرابلم نظر نہیں آئے گا وہ پرابلم صرف اس وقت نظر آئے گا جب آپ یہ کہیں کہ یہ جب سیکنڈ جنریشن میں اندر والی لوپ تین بار جب چلے گی تو پرابلم ہوگا اس طرح کے پرابلم کئی بار ہوتے ہیں میرا پرسنل ایکسپیرئنس بھی اس سلسلے میں کچھ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بار جب میں پروگرامنگ میں نے شروع کی تھی تو اس وقت ایک چھوٹا سا پروگرام لکھا تھا جس میں ایک لوپ اس میں تھی ایرے تھی اس کو میں کچھ مینکولیٹ کر رہا تھا تو جب میں اس کو n کی ویلو دس رکھتا تھا اس کا سائز دس ہوتا تھا تو دس بار ایٹریٹ کرتا تھا تو پروگرام ٹھیک چلتا تھا جب میں اس کی n کی ویلو گیارہ کر دیتا تھا تو پروگرام چلنا بند ہو جاتا تھا تو اگر میں نے اسے دو یا تین بار ٹیسٹ کیا ہوتا تو آبویسلی اٹ وڈ ہیو بین ویری ویری ڈیفیکلٹ فور می ٹو سی کہ بھئی یہ دس سے گیارہ جو ہے وہ پروگرام کریش ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ میں کتنی بار اس کو ٹیسٹ کروں کیا میں اسے سو تک این کی ویلو سو تک میں نے ٹیسٹ کر لی تو کیا یہ ایک سو ایک پہ چلے گا آبیسلی دیر از آلویز دس کائنڈ آف ڈاؤٹ کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمیشہ یہ کام کرے گا تو اس وجہ سے complete path coverage is not possible اس path coverage کو جو ایک systematic طریقے سے obviously جس طریقے سے ہم نے کہا کہ از ناٹ پاسبل کیسے ہم اکوموڈیٹ کریں اپنے اس میں تو ایک مقابے صاحب تھے انہوں نے ایک چیز ڈیفائن کی تھی جس کو ہم سائکلومیٹک کمپلیکسٹی کہتے ہیں یہ cyclomatic complexity کیا ہے سائکلومیٹک کمپلیکسٹی اگر آپ کو یاد ہو تو جب میں ایکسیپشن ہینڈلنگ کی بات کر رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے سائکلومیٹک کمپلیکسٹی کا ذکر کیا تھا کہ ایکسیپشنس کی وجہ سے پروگرام کی کمپلیکسٹی بہت بڑھ جاتی ہے اور وہاں پر سائکلومیٹک کمپلیکسٹی کا ذکر ہوا تھا بیسکلی سائکلومیٹک کمپلیکسٹی کیا ہے سائکلومیٹک کمپلیکسٹی ایک میجر ہے ایک ایک طرح سے آلہ ہے آپ کی پروگرام کی کمپلیکسٹی کو جانچنے کا اور اس سے اپنے یوز کر سکتے ہیں جو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ڈیفنیشن آف انڈیپینڈنٹ پیتھ وٹ An independent path is defined as any path through the program from start to end that introduces at least one new set of processing statements or a new condition. Basically, یہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ loop میں بار بار آپ جا رہے ہیں اور اگر آپ ایک ہی چیز کو آپ اسی set of statements کو آپ execute کیے جا رہے ہیں، دیٹ ول ناٹ بی ڈیفرنٹ انڈیپینڈنٹ پیتھ اگر آپ نے ایک بار وہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹیکٹ کر لی ہے ایک بار آپ نے, وہ آپ نے لے لی ہے تو دوبارہ پھر وہی وہ آپ کر رہے ہیں تو then that will not be an independent path. So it basically covers statements and all the branches. Important چیز یاد رکھنے کی کیا ہے کہ that it introduces at least one new set of processing statements اور ا نیو کنڈیشن جو پہلے آپ نہیں کر چکے دوسری سائکلومیٹک کمپلیکسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کونٹیو میجر ہے آف دی لوجیکل کمپلیکسٹی آف اے پروگرام اینڈ اٹ ڈیفائنس دا نمبر آف انڈیپینڈس ان دی بیس سیٹ آف ا پروگرام And and basically, it provides an upper bound for the number that that must be conducted to ensure that all statements and branches have been executed at least once. کیا مطلب ہے کہ یہ اس سے زیادہ آپ کو ٹیسٹ کیسز کی ضرورت نہیں ہوگی جو سائکلومیٹک کمپلیکسٹی میں جو نمبر آپ کو جو ملے گا اگر وہ دس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اف یو ہیو ٹین ٹیسٹ کیسز اور وہ پراپرلی ڈیزائن ٹیسٹ کیسز ہیں تو پھر آپ کو برانچ اور اسٹیٹمنٹ کوریج جو ہے وہ دس ٹیسٹ کیسز سے وہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کو اور زیادہ ٹیسٹ کیسز کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی ہو سکتا ہے آپ کو کم کی ضرورت ہو زیادہ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑ سکتی اپر باؤنڈ کا مطلب ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس سے کم ہو سکتے ہیں میں یہ بات آگے چل کے کروں گا کہ اس سے کم کہاں ہو سکتے ہیں سی آف جی گراف جی از ڈیفائنڈ ایز سی آف جی از ایک مائنس این پلس where ویئر ایز دا نمبر آف ایجز اینڈ این the number of nodes in ان دی فلوگراف جی سو اگر آپ کسی بھی فنکشن یا سیگمنٹ کا فلوگراف بنائیں گے تو اس میں کچھ نوٹس ہوں گے کچھ اس میں ایجز ہیں جو ایک نوٹ کو دوسرے سے کنیکٹ کر رہے ہیں جو سائکلومیٹکسٹی ہے یہ نمبر جو نمبر آف بات کی ٹو یہ جوکلومیٹکسٹی پرووائڈ ایس ود این اپر باؤنڈ فور دمبر آف انڈیپینڈنٹ پیت کمپرائز دی بیس سیٹ یہ انڈیپینڈنٹ پیت جس طریقے سے ہم نے ڈیفائن کیے تھے یہ نمبر آف انڈیپینڈنٹ پیتس کو بتاتی ہے کہ آپ کے پاس نمبر آف انڈیپینڈنٹ پیت کتنے ہیں. So اور صاحب نے کا جو کانسیپٹ دیا اس میں انڈیپینڈنٹ کا کانسپٹ دیا بیسکلی دی آئیڈیا وی کین ناٹ لوکیٹ آل پاسبل ڈیفرنٹ پیت سو لیٹس ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی کوئی ایسی چیز جس کو ہم کر سکتے ہیں ایسی چیز جو فیزیبل ہو فیزیبل کیا چیز ہے کہ ہر وہ path, from input to output, جس میں اگر اسی سیگمنٹ کو آپ دوبارہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں دیٹ وڈ ناٹ بی این انڈیپنٹ پیتھ وہ پورا سیگمنٹ جو ہے وہ نیا ہونا چاہیے جس میں کوئی نیا سیگمنٹ ہو نئی برانچ ہو وغیرہ وغیرہ تو اس طریقے سے یہ بیسکلی آپ کو سٹیٹمنٹ اینڈ برانچ کوریج کے لیے اپر باؤنڈ آپ کو بتاتی ہے کہ کتنے آپ کو ٹیسٹ کیسز چاہیے ہوں گے زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے وہ ٹیسٹ کیسز پراپرلی ڈیزائن کیے ہیں ٹو کمپلیٹ سٹیٹمنٹ اینڈ برانچ کوریج اس میں وہ پیتھ کوریج جس کا پہلے ہم نے ذکر کیا تھا وہ چیز شامل نہیں ہے لیکن ان پیتس میں کیونکہ لوپس میں دیر آر آلویز پوائنٹس کنڈیشن ٹرو ہونے کے کیس میں اپنے لوپ کے اندر جانا ہے فالس کے کیس میں اپنے اس سے باہر نکل آنا ہے تو دوز وڈ آلسو بیسٹ سو بیسکلی ونس یو ہیو دوس سائکلومیٹرک کمپلیکسٹی وو دین یو کین ڈیوائز ٹیسٹ کیسز فار دیٹ سو اب ہم چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں ایک uh, اپنی اگزامپل کے ذریعے اس کو سائکلومیٹک کمپلیکسٹی کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ پیتس کیسے بن رہے ہیں تو آئے چلتے ہیں یہ ایگزامپل کی طرف یہ وہی ببل سارٹ کا الگودم ہے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں سو so, اسی کے لیے لیٹس ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی انڈیپینڈنٹ پیتس یہ فلوگراف بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اسی ببل سارٹ کے الگودم کا جس میں یہ چھ ڈفرینٹ نوڈس ہیں اور بیچ میں ایک وائل لوپ ہے اس کے اندر ایک فور لوپ ہے اور فور لوپ میں دیر از ایف اسٹیٹمنٹ کا کوئی ایلس پارٹ نہیں ہے سو so, وہی بڑا سیمپل سا فلوگراف ہمارے سامنے ہیں سو so, سب سے پہلے تو لیٹس ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس میں انڈیپینڈنٹ پیتس کتنے ہیں تو یوزنگ اوور فارمولا فارمولا کیا ہے سائکلومیٹک کمپلیکسٹی آف ا گراف آف اے فلوگر نمبر آف ایجز مائنس دی نمبر آف نوٹس پلس ٹو سو نمبر آف اس میں کتنے ہیں ایک ایج ہے فرام ون ٹو سکس سیکنڈ فروم ون ٹو ٹو پھر تھری ٹو سے فور فور سے فائیو فور سے ٹو فائو سے, two, five سے one. آپ کو نظر آ رہے ہیں سکس تو ایٹ number of پلس ٹو از اکول ٹو فور دا نمبر آر فور اب چلیے ذرا دیکھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پیتھ ہمارے پاس کون کون سے ہیں پہلا انڈیپینڈنٹ پیتھ ہے اگر وہ آپ کی لوپ سم ہاؤ آلریڈی سارٹیڈ کی جو ایرے جو ہے ببل سارٹ میں جائے انے, تو یہ فرام 1 ٹو 6 یو کین گو دے آل دو ان دس پرٹیکولر اگر ہم اس کے پورے لاجک کو فالو کریں تو شاید یہ پیتھ نہ ہو دس از ناٹ پاسبل کیونکہ اوپر آپ نے اس کی کنڈیشن کو فال سیٹ کیا ہوا ہے بٹ اینی anyway, اگر صرف فلوگراف کو ہم دیکھیں تو دیر از اے پیتھ فرام دوسرا پیتھ جو ہے یہ ہے from ون ٹو ٹو ٹو تھری فور فور کے بعد ٹو فائیو ٹو ون ٹو سکس یہ ایک ہے کہ ایک بار یہ لوپ فار لوپ کے اندر آیا ایک بار وائل کے اندر آیا ایک بار فور کے اندر آیا اور اس کے بعد یہ 5 سے 1 پہ چلا گیا اور پھر یہ 6 پہ پہنچ گیا دس از اندر انڈیپینڈنٹ پیتھ دوسرا پیتھ کیا ہے فرام 1 ٹو 2 ٹو 4 اب یہاں سے 2 سے ہم دوسری برانچ لے رہے ہیں ریمبر کے انڈیپینڈنٹ پیتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی نیا کوڈ سیگمنٹ یا نئی برانچ ہم اس کو ایکسپلور کریں سو so from 1 ٹو 2 ٹو 4 4 سے 5 5 سے 1 اینڈ دین 6 اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ فرام 1 ٹو ٹو ٹو فور ٹو ٹو ٹو تھری ٹو فور یہ آپ کی اندر کی جو لوپ جو ہے وہ دو بار آپ نے چلائی اینڈ فرام دیئر فرام فور ٹو فائیو ٹو ون ٹو سکس تو یہ اس طریقے سے یہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ پیت بن گئے اگر میں لٹ سے کہ یہ اندر والی لوپ کو میں تین بار چلاتا ہوں دیٹ از فرام ون ٹو ٹو ٹو تھری ٹو فور دین to two اس کے بعد فرام to four, then back to فور then بیک ٹو ٹو اینڈ دین فرام ٹو ٹو تھری to فور to اب یہ ٹو ٹو تھری ٹو فور جو ہے یہ ہم سیگمنٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں دونوں کنڈیشنل برانچیز کنڈیشن کے کیس میں جو دونوں برانچیز تھے فروم ٹو ٹو تھری یا ٹو ٹو فور ہم پچھلی دو ایٹریشن میں ان کو پورا کر چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو تیسری بار جب ہم اس میں جائیں گے so we would not have a new independent path because ye wahi segment exercise kar raha hoga so in that particular case path this path is not an independent path in this program segment so basically ye jab aapke paas flow graph flow graph pe i mean you can do this kind of analysis and identify the number of independent paths اور یہ انڈیپینڈنٹ اسکیچ ہیں یہ آپ کو ایک اپر باؤنڈ مہیا کرتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اسٹرکچر میں کتنے آپ کو ٹیسٹ کیسز میکسم آپ کو لکھنے کی ضرورت ہوگی ٹو ٹیسٹ آل یور اسٹیٹمنٹس اینڈ آل یو برانچ ٹو کور آل یور اسٹیٹمنٹس اینڈ آل یور برانچز اسٹیٹمنٹ اینڈ برانچ کوریج کے لیے کتنے آپ کو میکسم نمبر آف ٹیسٹ کیسز آپ کو ضرورت ہوگی اب یہ اپر باؤنڈ کی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی اور ہم نے یہ انڈیپینڈنٹ کی بات بھی کی تھی اس سلسلے میں اپر باؤنڈ کا کیا مطلب ہے? کیا ہے? یہ آپ کو کیسے ملتی ہے actually, less limit, جو آپ کو چاہیے ہوں گے بیکاز یہ سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ پیتس جو ہیں یہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہوتے جو کیے جا سکیں سم آف دم آر ان فیزبل پیت ہے ایسا کون from ہے to پیت جو آپ کو ٹو آؤٹ پٹ جو آپ کو نظر آئے آپ کو نظر تو آئے کہ اس راستے سے آپ ان سے آؤٹ پٹ پہ آپ جا سکتے ہیں لیکن ایکچولی کسی طریقے سے آپ اس کو ٹیسٹ نہ کر سکیں کیونکہ کوئی کنٹرول لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے پاس کوئی ڈیٹا سیٹ ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ کو اس پیتھ سے آپ کو لے کے جائے اس کی ایک ایگزامپل ایکچولی دیر آر نمبر آف ایگزامپل اس کوٹ کوگمنٹ کے اندر ہی لیکن میں ایک ایگزامپل کی صرف بات کروں گا اور وہ ایگزامپل کون سی تھی فرام ون سکس ون ٹو سکس آپ نہیں جا سکتے یہ پیتھ نہیں بن سکتا یہ پیتھ کیوں نہیں بن سکتا یہ فلوگراف میں تو نظر آ ہے کہ ایک سے چھ پہ کنٹرول جا رہا ہے لیکن میں یہ جس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ دس از این انفیزیبل پیتھ یہ کیوں انفیزبل پیتھ ہے کیونکہ دیر از نو سیٹ آف ڈیٹا دیٹ یو کین یوز دیٹ ول ٹیک یو فرام ون ٹو سکس ڈائریکٹلی ایسا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ون سے سکس آپ کس وقت جا سکتے ہیں ون سے سکس آپ صرف اس وقت جا سکتے ہیں ذرا اس پروگرام کو اس کوڈ سیگمنٹ کو ذرا غور سے دیکھیے یہ صرف اس وقت جا سکتا ہے جب یہ سارٹیڈ کنڈیشن جو ہے یہ ٹرو ہے یہ جو وائلڈ لوپ کے اندر ہی نہ جائے جب وائل لوپ کے اندر نہیں جائے گا تو یہ آپ کو باہر لے جائے گا تو آپ نے وائل لوپ کے اندر جانے سے پہلے سو وین یو to دس equal to یہ پہلی بار یہ وائل کے اندر ضرور جائے گا کیونکہ sorted false ہے اور کیونکہ sorted false ہے تو یہ لوپ سے باہر نہیں نکلے گا اندر کی سٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کرے گا وہ فور یا جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے جتنے بھی بار اس نے کرنا ہے اور پھر اگلی بار اگر یہ شارٹ آٹو ہوگا تو پھر یہ اس سے باہر نکل جائے گا سو ون سکس از ان انفیزیبل پیتھ یہ ذرا انفیزیبل پیتھس جو ہیں یہ ذرا تھوڑا سا اور میں آپ کو اگزامپل کی مدد سے میں دکھاتا ہوں چھوٹا سا کوڈ سیگمنٹ ہے سمپل سی اسٹیٹمنٹ ہے اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انفیزیبل پیتس یہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں سو بیسکلی یہ چھوٹا سا کوڈ سیگمنٹ ہے جس میں دو اف اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد ہماری دوسری اف کنڈیشن ہے that is if a is not equal to b that is از نوٹ نمبر in that case we do سی از اکول ٹو سی پلس ون اور پھر ہمارا یہ ختم ہو جاتا ہے اور جہاں پر یہ جا کے ختم ہوگا کیونکہ ہم بات کرتے ہیں. Termination of this if and that is our node number گراف بنائیں تو وی کین گو فرام 1 ٹو 2 اینڈ دین فرام 2 وی گو ٹو 3 تو اگر وہ a از اکول ٹو b ہے تو ہم 2 پہ جائیں گے اگر b کے برابر نہیں ہے تو ہم 3 پہ چلے جائیں گے اور پھر 3 سے یو کین گو ٹو فور اینڈ دین فائیو اور ڈائریکٹلی from 3 to 5 سو so یہ آپ کے پاس جو ڈفرینٹ اس میں جو پیت جو آپ کو مل گئے وہ یہ ہے from 1 to 2 ٹو 3 ٹو 5 ٹو فائیو یا from ون to 3 to 5 یا 1 to 2 ٹو 3 to 5 یا 1 ٹو 3 ٹو 4 ٹو فائیو یہ آپ کے پاس ڈفرنٹ انڈیپینڈنٹ پیت بن گئے اب یہ ڈفرینٹ پیٹ کس طریقے سے ہیں کیونکہ ہم ان میں ڈفرنٹ برانچ کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ٹیسٹ کر رہے ہیں سو ایک ہی برانچ کو ہم بار بار ٹیسٹ نہیں کر رہے کمبنیشن کو ہم نے دوبارہ ٹیسٹ نہیں کیا ویسے بھی اس میں کوئی ڈفرنٹ کوئی لوپ تو ہے ہی نہیں جس کو ہم کر سکیں دوبارہ اس کو ٹریڈ سو بیسکلی دیر آر فور ڈفرنٹ انڈیپینڈنٹ پیٹ اب یہ جو فور ڈفرنٹ انڈیپینڈنٹ پیٹ ہیں ان میں دو جو ہیں دو Paths, they are infeasible. Infeasible path from 1 1 to to 3 3 5 equal to B, تو جا پہلے to پہ آپ گے? اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آ گئے اب 3 پہ کیا کنڈیشن ہے کہ A is not equal to B اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 سے ڈائریکٹلی آپ 3 پہ آئے ہیں تو آپ لازمن 3 سے 4 پہ جائیں گے آپ 3 سے 5 پہ نہیں جا سکتے بیکاز ان دیٹ کیسٹ کنڈیشن وٹ بی ٹرو اسی طریقے سے اگر آپ 1 سے 2 پہ گئے ہیں ان دیٹ کیس وٹ از دی کنڈیشن دیٹ از A is equal to ٹرو equal to B سو دیٹ کنڈیشن از ٹرو تو آپ ایک سے دو پہ گئے دو سے آپ تین پہ آ گئے جب تین پہ آئے تو دین دی کنڈیشن ٹو بی ہم اوپر یہ اصرٹ کر چکے ہیں ہم یہ تعین کر چکے ہیں کہ اے از اکو ٹو بی اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سے اگر ہم 1 سے 2 پہ گئے ہیں تو اس کے بعد 3 سے 4 پہ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہوگی اور 3 سے ہم ڈائریکٹلی 5 پہ جائیں گے اس طریقے سے فرام 1 ٹو 2 ٹو 3 ٹو 4 ٹو 5 از اگین این انفیزیبل پیت تو یہ ایک بڑی سمپل سی دو سٹیٹمنٹ فن آفٹر دی ادر جس میں ٹوٹل چار پیتھ ان میں سے دو انفیزبل ہو گئے یہ انفیزیبل پید جو ہیں یہ پروگرامنگ کے پوائنٹ اف ویو سے بھی ذرا میں تھوڑا سا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بات تو ٹیسٹنگ کی کر رہے ہیں لیکن ایٹ از ناٹ آؤٹ آف پلیس ٹو ٹاک اباؤٹ پروگرامنگ ہیئر یہ انفیزیبل پیتھ یہ یہاں پر جو پیدا ہوئے ہیں یہ ہماری ایک اچھی پروگرامنگ پریکٹس ایڈاپٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. وہ پروگرام پریکٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اف کے ساتھ اگر اس کاٹ the کر کے آپ چیک کر رہے ہیں دیٹ از وٹ از مینٹ بائی ایل دین یو وڈ ہیو دس نیکسٹ ادر ٹائپ آف پروگرام سیگمنٹ جو وہی کام کر رہا ہے جو پہلا کر رہا ہے اس میں یہ سیلس ون سی ٹو سیو ٹو سی پلس ون اور آپ کا یہ میں نظر آئے گا آپ کی دو برانچز نکل رہی ہیں یو گو ٹو فور اینڈ ان دس پرٹیکولر کیس دیر آر اونلی ٹو برانچ دیر آر اونلی ٹو پیت دیر آر اونلی ٹو انڈیپینڈنٹ نن آف those انڈیپینڈنٹ آر ان So, اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سائکلومیٹک کمپلیکسٹی سے ہم یہ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹل نمبر آف انڈیپس کتنے ہوں گے ان انڈیپینڈنٹ پیتس میں ضروری نہیں کہ سب کے سب ایسے پیتس ہوں جو فیزیبل پیتس بھی ہوں سو دیر آر سم اور دیر وڈ بھی تو ہمیں نمبر آف ٹیسٹ کیسز جو مختلف اس اسٹرکچر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے یا ٹیسٹ کر سکتے ہیں ووڈ بی پر فار یا اس کی آف انڈیپسٹی ایک ذرا یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنی لمیٹیشن کے حوالے سے وائٹ باکسنگ کی وائٹ باکسنگ میں کیا لمیٹیشن کیا وائٹ باکس ٹیسٹنگ ہمارے پروگرام کو پورے طریقے سے ٹیسٹ کرتی ہے اس چیز کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں یعنی کہ وہ پیتس سارے پیتس تو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے سمپلی انفیزبل سمپلی ٹو مینی پیتس تو یہ تو ایسی چیز ہے جو پاسبل نہیں ہے جب آپ ٹوٹل پیتس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو یہ اسٹرکچرل آپ کو کیا چیز پرووائڈ کرتی ہے بیسکلی یہ آپ کو ڈفرنٹ ڈسیزن پوائنٹس پہ یہ آپ کو وہ ساری کنڈیشنس کو ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی دے رہی ہے آپ کو کم از کم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ ساری کنڈیشنس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں پروگرام آپ کا ان ساری کنڈیشن سے گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا ہے جو بھی آپ نے ٹیسٹ کیسز لکھے ہیں لیکن اٹ اسٹل ڈز ناٹ گو یو کمپلیٹ کوریج آف یور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دس آپ کے پاس ڈفرینٹ پیتس ہیں انڈیپینڈنٹ پیتس ہیں جب آپ نے ڈفرنٹ ٹیسٹ کیسز لکھنے شروع کیے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بعضوقات اس چیز کو طے کرنا کہ یہ آپ نے کتنے ٹیسٹ کیسز میں یہ سارے پیتھ ٹیسٹ ہوں گے اور کیونکہ آپ کا پروگرام اگر بڑے پروگرام کو دیکھیں تو اس میں ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ کیسز بہت بڑھ جاتے ہیں اور ان ٹیسٹ کیسز کو پراپر انالیسس کے ذریعے کہ پورا پیتھ کس طریقے سے وہ کون سا ٹیسٹ کیس ہو جو اس پیتھ کو پورے کو ایکسرسائز کرے گا اٹ بیکمس اے ڈیفیکلٹ ایکسرسائز اور ان فیزبل پیتھ کی وجہ سے آپ کو یہ طے کرنا ذرا مشکل ہو جاتا رہا اس کو پروپر آپ کو اینالائز کرنا پڑتا ہے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز جو وائٹ ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہے کہ یو ٹیسٹ آل those ڈسنٹس برانچ ایوری تھنگ لیکن پرابلم اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے لاجک بلڈ کرتے وقت کوئی برانچ مس کر دی ایک کنڈیشن تھی جو آپ کو چیک کرنی چاہیے تھی آپ نے نہیں کی دین یو ڈو ناٹ ٹیسٹ دیٹ سو بیسکلی یہ اس کی لمٹیشن ہیں سو so, the بیسٹ تھنگ از ٹو ہیو اے کمبنیشن آف بلیک باکس اینڈ وائٹ باکسٹنگ کمبنیشن کیا ہے وائٹ باکس ٹیسٹنگ میں آپ کچھ مسڈ برانچز جو ہے وہ آپ مس کر سکتے ہیں اور بلیک باکس ٹیسٹنگ میں آپ کچھ فنکشنلٹی کو آپ مس کر سکتے ہیں کچھ کونوں کو آپ مس کر سکتے ہیں تو دیر آر ٹولس دیٹ آر اویلیبل وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اس طرح کا analysis کر کے بتاتے ہیں کہ اس کے نمبر آف انڈیمنٹ پیٹس کون سے ہیں اور بلیک باکس ٹیسٹنگ سے آپ پروگرام کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کیا میری یہ کوریج کمپلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی آج میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے میں انشاءاللہ ٹیسٹنگ کے بارے میں گفتگو اگلی بار جاری رکھوں گا اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اس وقت تک خدا حافظ اور اسلام علیکم